السلام على سيد الرسول وخاتم المرسلين يا محمد من المصطفى يا على اله وصحبه الصدق والصفا أما بعده فعل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قضامونا على النساء ذلك بما ف الله بعضهُ على ب بما ن فَق عليهه من أَ عليههم آم صدق الله م لا بلغنا رسوله ب يكررييم المين إ الله وَمق تو يصلون علىَّ ب يا الذي نعمل سل والسوق مارچی والا سلادو سلام والی کیا سیدی یار سو اللہ والا آل کا وا سو قیا سیا سلام عالئی کیا سیدی خا تمنبی والا عالقا و سہاب کا یا سیدیا مکین کلو منی معذر سنی مسلمان پائیوں السلام علیکم ہم <حمد> دو سنا درل <درود> دے ختم الانبیاء لہت تحیت و صنات و بعد آج فریاد ہے خالق کائنات جلا ولا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نتا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان د فتنیا صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا دائمی پناہ عطا فرماوے کہ مختصر جی میں فل جشنِ آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سلسلے دے اندر شادی دی تقریب سعید دے موقع دے ہوتے مناقض کیتی گئی اے شادی کے موقع واز و خطاب دی محفل اس زمانے دے اندر ایک مثال یہ ہے جبکہ ایسے مواقع اتنے غیر شری کم اور طوفان کھڑے کیتے جہست اولاد تک قائم نے اناں رسماں نو کے اناں گندے رواجاں تو جدا ہو کے دینی محفلیں انعقاد کرنا انتہائی دین دل محبت اور دینی شعور بھی دلیل ہے مطلب ہے کہ بلی جڑے نے دینی شعور کوئی شرم و شرمحیا اور غیرت نہ اندر ہے جس کی وجہ نال اس دینی محفل میں نے ان حضرات نے کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل و منظور فرماوے ایک یہ ای جگہ جتھے اج شادی دے موقع دوتے واز ہو رہا ہے اور ایک ضلع دے اندر میرا ایک بیلی فوجی صاحب نے بڑا دیندار بندہ اندر رشتے دار و اس آخ بھی میں آگا کہ چشتی دی تقریر کرا اپنے واہ موقع دے موویاں فلما وغیرہ نہ ہوا گا آخیا بابا میں مرضی آخ گا اوے کرایا تو وہ دوسری مثال کرنگے پہلی مثال یہ قائم ہوئی برکتاں کی ہونگیاں کہ ایسا ڈیڑھ سو سال تو اپنے دین تو بے خبر سانو کوئی پتہ نہیں اگریز کی دی شیتانی تعلیم قریب ہے خدا رسول دی تعلیمات تو بے خبر ہے دور ہے اس دی وجہ سانوں دینی مسائل کا کوئی پتا کوئی نہیں جب دی مسائل کا پتا نہیں, نہیں تو گھر در میں رہ میاں نے بیوی گزارنا اور بیوی نے میاں میں یہ گلوں کا شعری کوئی نہیں پھر کئی بار دے واقعات ایسے سورت سامنے نے جا کوئی اگوں حل ہی نہیں ہوں محل جہالت کی وجہ ہوں ساڈے ادرت صاحب بزرگوں کو ایک شخص آیا تو کہ لگا میاں جی یہ دسو یہ تلاق کی ہوں انہوں نے آئی اپنی بیو آکھے بند تین طلاق کے تلا کے تلاک ہو جی کہ لگا جان جاند میاں جی کی دے تے جتنا یہاں دہڑی دن ہزار والا کہہ چڑنے کئی بیلی جناب گسے چون گے تو تین والا طلاق طلاق طلاق تلاک کہ کے بعد چ نس گے مولمیا وہ oh, جی کو مسئلہ حل کرو کئی آکھے گا جی میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں جی بس اس لئے میرا بلڈ تاہ ہو گیا مینو <laughs> پتا ہی نہیں لگا میں کی کہنا جھوٹ بولی جان گی کئی آخے گا بس جی میرا پیو نال کھلوتا سی اس سوٹا مارن کا سوٹا چک کے میرے سرت لیا میں ڈر دے مارے تلاک دے دیتے نہیں مارتا دبا مجھے مار چڈے گا اگر اس طرح دیا محفلہ اومن شادی دے موقع مرد نو عورت دے حقوق دسے جان عورت نو مرد دے حق دسے جان طلاق دے مسئلے بیان کیتے نکاح دے مسائل بیان کیے جان جد دون طرفا تو حق ادا ہوں پھر اس ویلے لڑائیاں جگڑے نہیں ہوں یہ فساد ادو ہی پہندے نے جدو ایک طرفوں حق ماریا جاوے حق پورا نہ کیتا جاوے پھر جا کے لڑائیاں فساد ہوں فیر کلاکا نوبت پہنچ دیے تلاکان مسل کا پتا ہو بندہ منہال کے بولے یار میں گل کہڑی کرنا پیا کوئی یہو جہ لفظ نہ نکل جائے بعد چین لمی پریشانی اٹھانی پوے تو گر ایسی محفل کا انعقاد اے مسلمانوں دے واسطے اشد ضروری جب تک کہ اسلامی نظام نہیں اسلامی تعلیمات دا بندوبست باقاعدہ سرکاری طور تے نہیں آسیا محفل شادیاں ویاہ ہو کہ میاں بیوی اپنے اسلامی حقوق تو باخبر ہو جان اور آئندہ زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی چ بسر کرن اور ہر پریشانی تو محفوظ رہن اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اسلام فقط عقائد اور عبادات کا نام نہیں ماٹو صاحب کو نماز روزہ حج دکات ان چیزوں کا نام ہے دے دور۔ انفرادی اور ذاتی مسئلہ سمجھا ہے کہ ہر کسی دی اپنی خوشی ہے رب سونے نو اس دے ذاتی معاملات کو کوئی دخل اندازی کا حق نہیں نہ اس بلا یہ سمجھا ہے جس وقت توجہ ہے نا میری اللہ میں جڑے مسائل سمجھانا چاہنا کڑیاں چند گڑیاں تصاج رکھ لو توجہ پوری تک کرو میں ایک گھنٹے اندر اپنی تقریر مقا کے جناب کو اجازت نہیں لوا ان شاء اللہ اسلام سڈا ہے بندہ اپنی زندگی دا ہر کام اوے کرے جمع اللہ رسول دی مرضی انگریز آخری نے نہیں جدید تعلیم آئے شیاتی آندے نے نہیں زندگی جی مرضی آئے بندہ اپنی مرضی دے مطابق گزارے اللہ رسول نو کوئی مداخلت دا حق نہیں نہ ادب بلا من ایمان والے دسو یہ بےمانہ والا نظریہ ہے کہ نہیں سان خالق کے کائنات نے پیدا ہے اور ساری زندگی دے ہر ہر شعبے اور ہر ہر کام دے اندر اس کا حق حق بنتا کہ وہی تابے داری دے مطابق زندگی بسر کی جائے آج کل تکاحر خدا رسول کی مرضی ویکھی جی نہ کاروبار درد وی نہ جناب جی حکومت درد وی نہ تعلیم درد وی جی نہ دیگر معاملات کافران تعلقات جس طرح بھی کوئی کو رکھد پیا وہ ہے میری اپنی مرضی مذہب نو روکن دا کوئی حق نہیں مذہب ہے کون کہ میرے ذاتی معاملات مداخلت کرے ایسے شیطانی نظریات جڑے نے وہ مسلمان ایمان تو خارج دے نے ہاں جی اس واسطے ملاد کے جلسوں کو تو نہیں روکا جا رہا لیکن ایمان اور ع بیڑا غرق بہڑا جا رہا ہے جدو ایمان ہی نہیں رہے گا تینا دے انہوں کے ملاد ان مسجد انہوں نمازا کس کام آنگیاں اصل شاید تو بہلی ایمان ہے میں قسم خدا دی کر کے آنا اسلام عورت نو نق د اور مرد نو بھی حق دیتے اللہ تعالی نے مرد و عورت نو پیدا کیتا ہے اس دھرتی دی آبادی واسطے اپنی عبادت واسطے اپنی یاد واسطے یعنی اصل مقصد تو ایس دھرتی انسان نو پیدا کرن دا عبادت خدا ہے کی مقصد ہے اللہ جلا شانشاد فرما وا متل جنہ وال یا بد ایسا انسانات جنہ نو اپنی عبادت واسطے پیدا کی کل واسطے اللہ! عبادت پیدا فرمایا ہوں عبادت کے واسطے ضروری سی کہ بندے دیا جڑیا ضرورتہ نے اوہی پوریا ہوں ور تھے بندے دا وجود بھی قائم روے نسل بھی تھے وددی روے بندے دے نسل ودہ وردی خاطر خالقے کائنات میں تاکہ تھے انسان موجود رہن وددے رہن ہمیشہ ودد کے تھے اپنے خالقے کائنات دی عبادت کردے دے رہن اللہ سونے نے عورت رو پیدا فرمایا مردان دے نال عورت رو پیدا فرمایا پھر ان خاص قائدان دن رکھیا مرد نویں کھلیاں چھٹیاں نہیں دتیا کہ کسی بھی عورت نڑ کے تے نسل ودا شروع کر دے ہا جی جناب عورت نو خلی چھٹی مولا کریم نے نہیں دیکھی انہوں کے قید رکھ دیتی ہے. ہے نکاح نکیا جاح جہا پڑیا جا قید ہے اے ہی جس قید کے میاں بھی آپس کے اندر جائز تعلقات پیدا کر کے اولاد ایسی جمن جہی اولاد اللہ رسول دی बन जावे मगर कुरान की समझ नहीं किसी मैं समझा पास कोई आया क्योंकि समझा फिर ऐसा सोच लिया सू कुरान चलना पैना پر اسی اوڑے قرآن کے چلن کا رکھتے ہی نہیں اس واسطے ایسا قرآن دے والے پاس سے نہیں ہوں دے مگر یاد رکھ ل میرے آقا نے فرمایا ہاکمایا میں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ فرما نہیں لا خیر فی تلاوت لا رفی مولا علی فرما نے جس قرآن بھی تلاوت اندر ہوئی نہ نہ نہ خیر نہیں خیر تلاوٹ ہو سمجھ آئے قرآن کی پیاخدا ہے قرآن دی سمجھ آنی چاہیے اللہ فرما مرد عورتوں کے ہر کم نہیں مرد عورتوں دے حاکم نے مردان نے عورتان نو جناب جی پالنا ہے مردان نے عورتان دا خیال رکھنا ہے مردان نے عورتاں تے حکم چلانا ہے مرد حاکم اسلام دے نظریے دے مطابق عورت محکوم تابیدار رہے اللہ سونا پھر وجہ بیان کیتی سورہ مرد نو حاکم کیوں بنایا ہے اس واسطے خالق بے مفعذ اللہ بعدهما اعلی اس واستے کہ اک بند تے فضیلت دیتی بندیاں نو اللہ سونے فطرت اندر تخلیق اندر طاقت فلیلت بہادری عورت نالوں زیادہ رکھیے ساریا سفتیں اے چوکھیاں اللہ سونے نے اے فطرتی طور دے بندے اندر اللہ نے فرق رکھ دیتے جے اور دوجا فرما اللہ سونا اس واسطے اصل مردوں ہاکم بڑا ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں تے خرچ کرتے ہیں کی کرتے کی مطلب مرد کما کے تے نو ہے کو کر ہے مرد کما کے نو ہے اور کلام مجید نے دسیا کہ عورت مرد عورت تے ہے حاکم وجہ دو ایک دسیاں اصا مرد نتی فنیل دوسرا فرمایا اس واسطے کہ مرد کمت واسطے اسلام خرچا کر ہے بندے پہ کہ بڑھی پہ بندہ کما کے لے تکیلوں تلو کوا عورت دن حق میں مرد کے نانو نستے در یعنی خرچے دکن رہن کا مکان دکان دوسرا اس لباس دے تیسرا اسنا دے یہ آخیا جا خرچہ کی آخیا جا خرچہ جڑا مرد دورت کا چڑ دے وہ ٹی وی نہیں مت ٹی وی لیا آئے تے آخ جی اے خرچہ پی یہ خرچہ نہیں یہ بےمانی تانت کا پرچا شریعت متحرا جڑا خرچہ مقرر کیا مرد دے لباس دے جی شریعت متارا آخر ہاں نہیں لباس بھائی ادھر گوڈے نکلے ہونا جا ڈے گاز دا کپڑا لے پبا کے میڈم صاحبہ بنائی فرد ہوگا ہوں آ کے میں لباس دتی پھرنا خرچہ میرا یہ سکل والی کڑیاں نا ویسے نا ماں ماپیا نو فائدے بڑے دیتے گئے ہاں ایویں مصیبت سی बहुत सारे कपड़े दस दस गज देने बुरखा भी गया दुपट्टा भी गया कपड़े सुथना भी छोटिया कमीज भी छोटे मापिया तो हो गया आए। आए। कि मुसीबत सी मापिया के सिर पई खड़ी है वी वी गज दस दस दे, गज देते बुरके लै त्या जनाब सुथ खुली हो गए तो कमीस इथों तक भाव हथा तक आने वास्ते नहीं पाई तरक्की करनी चाहती है कपड़े उतर चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते सौड़े हो गया ख्याल है मातियां फायदा पहुंचा थोड़ा अला सोने जरा खर्चा वर्द से फर्द किया है हम उस बुरखा भी है आगे। आगे। आगे। उस खुले कपड़े भी ने सौड़े भी ना होव पतले भी ना होव जे पतले हो تے جی پاور تے پاور تے لانت پون والی پائے گی اس پوا والے سے لانت پی ہر سمجھتی جی پوا والا ماں پہ تاکہ بھی لانت پائے گی جی پوا والا مرد تا بھی لباس کھلا جی مستفا کا قرآن کا فرما ہے गल समझ आई नहीं तो सरकार मेरी एक दूसरा रहने का मकान होवे कोठी बंगला नहीं सर छुपाण जो कि औरत जो मुतालबा की थी खड़ी हो टाउनशिप च बंगला लैंड मर गौन की करे लोगों के घर बढ़ के ला आवे संलन करे पौडर वेचे जहाज बनावे لوکانو اس طرح اپنی پھر جا کے کوٹھی بنگلہ پائے گا اسلام کوٹھی بنگلے دا کوئی نہیں آخیا میرے سونے محبوب نے فرمایا ضرورت تو ود کے ضرورت تو ود کے جیڑا بندہ مکان بڑھے گا اپنی ضرورت ضرورت آپ اپنی ہوں وکرو وکری جنہیں ٹبر ہونا بندے ہو جن جی ہو ضرورت ہوتی جاندی نا فرمایا اپنی ضرورت تو ود جا بندہ مکان بنا گا قیامت دن اللہ سونا فرمائے گا اس مکان نل پاکے کے میدان مچھر سونے جیسا سادہ مکان یہ گزارے والا یہ گیا بچی کوٹھی دو کنالا اتر لٹرین دس لاک د یہ قوم جو ترقی کر جاتا ہے نا ہمارا جو ترقی کر جاتا ہے تو پھر اس کی عقل ماری جاتی ہے اس کی عقل ہوں وہ ایڈا چمڑ دا پتر بن جاتا ہے بھائی چٹی دا احترام پیا کر وڈنا ہو کوئی کام نہیں کرنا گند سٹ رہا ہے کہ اپنے منہ کو کپڑا رکھ کے پیا ہوتا ہے بھائی بدبوت ہی ہوگی پر وہ احترام کرنا اس کرنے دس لکھ لائق ٹکی کھانے لوگ جی اکلواری ڈر رہے وہ ہو جل نہیں سمجھ لگی جی اسٹ ترقی ہوتی تو رب سونا میرے محبوب نو دے دی مکان دینا میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پخانا مبارک یہ سی ہزور سرکار دا کہ کر کے جن اتوں کستوریا دی خوشبو اٹھتی ہوتی زمین نو حکم سی منہ کھول کے اندر لے لیا سات آپ لوٹا فر کے این دور چلے جن پشاب پھر لوگوں کی نظر تو دور ہو جاتے سن کیونکہ شرم ہزار پیک کر سن سمجھ آئی کے نا توجہ لکھ مار پیا کر لا وا د شریق مولہ نے جڑا خرچہ لہن کا مکان فرد ہے گزارے والا ہوئے مکان کافی یہ جن حضرت مولا علی مشکل کفا نے جنت نوتا سی خیال رحمتہ نے رحمت رحمتہ نے جس بندے میرے کملی والے سرکار دی شریعت دین والی زندگی نو نفا مار لیا نا جہان بھی سکی رہ گیا جہان بھی سکی رہ گیا کتنا پایا سونے تو مکھ پہ سلطان فرماؤ نے جو دم گا آ سب اللہ ادر ویخ جڑا سکنا دان راستے مکان دا سا جہ ضرورت کے مطابق یہ بھی فرض تیسرا فرض ان جنگ ہے سی اس آخ باہبا گوسرما میں تو کھاؤں گی آواری ہوٹل کا سٹیم روسٹ پو تو پی گیا وقت نا ہوں سٹیم روسٹ کواسے آواری ہوٹل لو تو ریا یہی بوڑھی نالو رہے سکے گزارا اوکھیا سوکھیا کر لوا پر بوڈی نہ ٹکرے جیڑی ان مطالبے رکھے اور وہ مطالبے کی رکھ دی وہ ہات بڑے دور دراز سے بنائی کڑی نے وہ آدیع نے بھی ہاتھ ہے ہر گرمیاں سانو مری بھی سوٹ جہے نے وہ کم از کم میرا ایک مہینے سوٹ آنا چاہیے سارا مصیبت گل کدو ترقی والے پسے کسی نے پھینٹ تو جس بندے نے میرے کملی والے سرکار کے پچھے توڑیا سیدہ خاتون جنت واگ اور جس بندے نے اپنے جی تربیت کی تھی وہ بیٹی ما یہ ہوں میرے دین اسلام ساڈے نے عورت دے خرچہ فرد خرچا, کی. خرچا کی. اللہ فرما اسے خرچے دی وجہ نہ توجہ رکھنا مرد عورتوں دے افسر نے کی نے ہوں گل میری نقطے والی ہے تینو ہاں نہ جان دی پھر نہ گل کھس بھی کفر اسلام کی ضرور اسلام اج جاوے گا کفر دا کام اج ہمیشہ الٹا ہی مرنا کفر نے ہمیشہ سرکار رحم تمین لے لمار سلا گ اے اللہ دے پاک محبوب واسطے مگر جڑا یورپی طبقہ ہے یورپ والے جڑے نے یورپ والے انہوں دے واسطے فقیر فکی رکھ دما اللہ گل سمجھ آئی کہ دا رب کا پاک محبوب تے رحمت تے زمانے واسطے ساری لانت نے زمانے واسطے ہوں اسے اسلام آخر مرد ہاقم حکم مرد چلے کیونکہ یہ سیاح ہے یہ حوصلہ ہے یہت ہے یہ بہادری یہ سوچ آخر مرد مرد اللہ تعالی نے اللہ کا بے فخل اللہ دیتی بندے اور ایمان ایماندار دسو मर्द जिनी जरूरत और बहादरी औरत हो सकती? नहीं, नहीं, नहीं! हो सकती मिस एटम बम फिल्म नहीं बनी सकती मिस ऐटम बमके हसीना चार सौ बीस <laughs> जिस कौम की बेटी 420 हो रही कौम क्या हो गई चार सौ बीस किनू आ पता नहीं फराडिया किनू फराडिया हम फैसला बम हुसन भी कलाशन कोफलाशन कोफ जो बेटी बनी फिर मगर मैं तक क्या दसना बेहया जिनी मर्जी बन जाए لیکن جیڑی بہادری اللہ مرد نو دیتی ہے کدی عورت کو نہیں آ سکی پیدا کرنے والے نے مرد نو حصہ دیتا ہے آپ اپنا مقام رکھا رب سونے ہوں گے سمجھ اللہ فرماؤں کا مرد حاکم نے وجہ کنیاں دو ایک فرمایا میں فضیلت دیتی دی بندیا نو بڑیاں دجا فرمایا مرد خرچہ کرتے ہیں عورتوں سے انگریز بیٹا جی اس آخ میںرد نو ہاکم نہیں بنن دے دم آخرا میں جا رہا ہوں اجازت ہے ایمان کسا نہیں ویچ بڑھی ہوگے تو خردالا ہو پچھے دلے ہونے خردے ہوتے وہ خردلہ ہو جی کو ملنا اس سے آئے تو آخے ہاں جی ملنا چاہتے ہو وہ بیٹھی ہے ملنی جی کئی آدھے جی میری بڈھی جی گل میرے نل بھی منی جی ہاں میں گل سن گئی ظالم سوچا کہ گھر سے وسے گا ادو جدو مرد ہوا کیوں سے عورت ہوے باپو گل میری سمجھ پھر وسے گا گھر اس آن میں چلانا انہوں نے میں آنا بھائی عورت جیڑی ہے ہو جائے آزاد حکم مردے ہوں اللہ نے دیکھا قرآن قرآن پہ ہے کہ خرچہ کردہ بندہ ہے حکومت حکومت, حکومت, حکومت تو سا کیا اچھا ہوں میں کرانا میں تو بڑھی نوں لوا گا تھی او میں بڈی نمائی سے لوا گیاں گا بندہ دو ہزار کما کے لوا گا بگتالی دس ہزار کما کے لگا, لگا سلان دار کما کے لائے آئے گی ہر بندہ وہ لوگ جا نہ جانی نے نال نہ نا بولی آ کے دیکھنا پیا رہا اپنی تھان میں نے کما پیا جی تما لیا تو میں کما لیاؤں گی ایمان لال دسو جس بوڈی نے خرچہ اپنا کرنا اس مرد چرنا ڈرنا پہ ادو سی ان پتا سی میں محتاج مسائل نے عزت بھی میری این بچا ہے تو خرچہ بھی مینو ایواست مرد کی حکومت تو لیکن لکھ کمی معم بڑھ کے رہ گئی لولا شریف لولا نے جو کم پہ کر دیے اتے پرویڈی جی نو آخبے وہ جڑا وادلہ سکھاؤ والا ہوں وہت وکری لٹدوں پیسے تو ضرور لاک روپیہ چولی ہٹا مگر لاک روپیہ دن تو پہلے وہ لٹتا تار تار کرد حکم بھی اپنا ہے پابندی اپنی رکھد دے جی آخ کرنا پینے اور خدا دیا بندہ ایک مرد کی حکومت تو نکلی لکھنے کے حکم چیز شریق مولا رکھ دکی حکومت رہے سوگا بھی رہے عزت بھی بچی رہے جنت بھی لے جاوے اللہ دیا بندہ یہودی ہی کو فردام عورتوں تعلیم اج اسے واسطے دیتی جا رہی ہے تاکہ معیشت کے اندر مستقل ہو جائے مرد کی محتاج نہ رہے اپنی کھا پکا بالکل بن جائے جب اپنا کھاوے پکا پھر ہوں ایک ہی تال جائے گا جی مرد مرد نورت ضرورت پوری کرنی ہو او ضرورت پوری کرنے واسطے جب نکلی نکل گئی جب رسا نکل گیا ہوں ہو گئی علاج بھا جی جا کے اپنی خاشال پوریا کرے جتوں مردی کھاوے پکا کو دادی کہ ہم کر کے آنا تائی گر گھر برباد پہ آؤں نی ہاں تھی برباد ہوتے ہیں لڑائیاں پہلا فیصلہ ہاتھ مرد عورت ما ہے بندہ گھر دے بندہ باہر دے کم کر کے عورت نواوے ماں گھر درد بیٹھ کے گھر چلاوے تربیت فرما سی جنت جاوے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اور جہاد دے وے عورت گھر دے اندر اپنی اولاد کی دی تربیت مطابق کرے مرد دی عزت محفوظ کرے کسے غیر تک اپنی کر کسے غیر تک عزتوں کی نہ پہنچ دے ہجی جناب اس مال دن دن نہ کرے اور برداری کرے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا عورت نو گھر بیٹھے جہاد کا سرام مل رہا ہے مرد مرد دے حق اللہ نے اسلام دن مرد دے حق عورت اورت زیادہ رکھے نے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اگر غیر کے واسطے اللہ تو سلا گیا اور یہ سجدہ جہز ہوں میں حکم کرت عورت نو اپنے مرد سجدہ کر دی گل نہیں سمجھ لگی ایک دوسرا میرے آقا نے فرمایا سمجھیے گل اس حضور نے فرمایا عورت دے جسم مرد دے جسم دے پھوڑے نکلے ہوئے عورت زبان نال اور فرمایا پھر فر بھی مرد کا حق میں ادا کر کائنات نے مرد دے عورت دے اتنے حق بنایا توجہ رکھنا جناب اسے میرے سیدنا مولا مشکل علی سرکار دا جدو نکاح, نکاح کمنی والے سرکار نے اپنی بلد حسین سی خاتو میں گنت نے کہ انہیں پنجنا پیار ہونا بوٹی سیدنا فاطمہ کے نقشے سے جانی پتر مولا حسین دقشے سے جانا گل لگی پر سارے آئی پنجن اور بڑے کھوے نے جی دھی ویکو کدھر پی جی ہے لےڈی ڈانے پیچھے لیڈی دے پیچھے ڈین کلی کلیا پیوگریزوں کے پیچھے پہ جانا ہے میں آیا بول بےلی اور سڈے پنجن پاک بش کلنٹن لےڈی ڈینے ٹونی بلیر کٹے نگ چکر کرو ایمانتی اج پن تن بڑے کھڑے ہیں جنہ کے پچھے ابھی چلنے سانو پنجنت سونے سرکار سچا پیار ہو اپنی نسل کملی والے سرکار دار بنا گل سمجھ آئی کوئی نہ جنت جا کے کہڑے دفتر چم کرتی بولتے سی میںکری قسم خدا دی اس طرح مسجد بیٹھے میں گلا کی سید بیٹھاڑی من گلا سن کے کر لگا مول صاحب گلا تیریا بڑیاں ٹھیک نے اگلے دن آخ واقعی اسی آ کے بغیرت بن گئے آ اگل دن میں میرا ایک بہلی ملتان گیا میں اپنے بہلیوں آخیا مین بےلی آخر یار میں فون کرنا میں آخیا وہ سامنے پی سیو گیا بڑھی بیٹھی ہوئی ناس کے پیچھا آیا میں آدھے کسی نے گھر بار جانا دے جانا بھی پی سی ہو چلے آئی ہوئی. ایلے چہر نو پی سیوئی ایسے چہروں بڈی اندروں نکل آئی کڑی اس گٹو فڑیا اندر لے گئے سچا واقعہ مثال نہیں جی سچا واقعہ پسند اندر لے گئی نا جا کے فون کرایا فون کراؤ تو بعد روپیہ منگیا او منڈا آدھا ہے بھی میں لوکل کال کیتی ہے ایک منٹ ادا کڑی اگو جواب دیتا ہے منٹ کال تے تین منٹ جہا مینو ویلتا رہے وہ ایمان نالسو مسلمان اس طرح دی مخ ووی کا پیسہ چکلیا نہیں کھانے کنجر مالیا نہیں کھانے اج کی تے تھی بھن دا مخ وا نہیں پہ جی فیکٹری وہ پوری رکھنی ہے جی سب تو زیادہ سونی ہوگی دجی نے جواب خدا وا د شریف کی کسم ہے اسلام نے مرد آخ خرچہ تھی انگریز اپنا خرچہ کماوے مرد اپنا کماوے اسلام آخیا ہات کے مرد رہے تاکہ جب رہے انگریز آخر جا برباد کرنا ہے مسلمان کا ادھر ایک کما ادھر او کما جدو ضرورت کسے بھی نہیں رہنی نہ وہ لگے گا نہ دے آخے لگے گی خیر جگے برباد ہونے گے مینو قسم سواد شریک دی جس دے قبضہ قدرتت میری جان ہے جگہ جدو طریقہ محمد نہ ہوگا سونے مسلمان اگریزوں کے اپنے جھگے کوئی پیوہ پتا کون ہوں کتنے اگلے دن میرے ایک بندہ آیا ٹاؤن شپ آ چشتی دعا کر میرا پتر میں بڑا پریشان کرنا मैं उन्होंने एम ए इंग्लिश करा इतना मैनू त हाथ मिलावरा नहीं करता बुढ़ी ली कजरी मैनू हाथ नहीं मिला सारी दिहाड़ी मुंडेड़ रहा मैं जो मैं गल करा और कोई हजार शर्म कर तो मैनू आता छटाप मैं कि तू दुआ कर मेरी बड़ी परेशानी है मैं क्या उन्हू कराया थी? पढ़ाया एम ए इंग्लिश मैं क्या तालीम कह दी دی کے نبی پاک بھی آ کے دی کی میں اپنے پیو ماں کا ادب کرتے آ کے کوئی نہ جب استاد بھی, کر دے، کنجر شکر بھی کتو کرے گا ایماندار آخر لگا ملک سی بڑا کوٹیاں والا کوٹیاں والا بندہ سو چی اوتے ادب دھی ہے اگریزان کے ملک پتا ہی کون نہیں ہوتا پیو ہے ہی کہڑا ایمان دل ادھر ویکو کتے ویکھے نا تو کتیا چاچا تو ہوا پھی کیوں میرے رب سونے پہلو ہی فرما دیتا فلم ڈرگوں نے بلکہ ڈنگر بہتے پہلے یار ہو خاندان کوئی نہیں یا اگریزوں کے خاندان کوئی نیڈو تو خاندان دا چاچا بھی سڈا ماما بھی اور چاہتے جی چاچے مامے رہنا کہ چھٹی کریے तरक्की करनी तू वाशिंगटन बनना हौसला करो हा अगले चौवी घंटे बैठे काम तेनालीमें कुत्तिया भी लिया वागू बढ़ जा मजा ले जेना चूर दि साहब वाली को गल रे तो पै पढ़ा ने कि पहले लोग जानवर सन डंगर सन ایمان سان کوئی آخو ڈنگر پترا گسا لگے گا کہ پرتے ہاؤسلے تو سد کے جا سکوں پڑھاوا پتر روزانہ پڑھاؤں ڈنگر پوتےوں گھوڑے دور دے ترقی ہے جی ساری تعلیم فر ہوں جدو یہ پڑھاؤ جانے بھی پہلو لوگ ڈنگر تو پہڑے سن ڈنگر واگ سن ایماندار سہلوں سارے کہا نہیں سن اللہ دیا بندے توجہ فرماؤ میرے خیال نے کیا کیت نے مرد نورت کے حاکم بنایا آخر اللہ کی بنایا ہے؟ منایا ایک فضیلت فرمایا میں دی فضیلت نے آپ لئے ایک میں ان کیتا فضیلت, والا نے فضیلت اپنی اے, اے مرد خرچ کردہ کیا عورتوں دے اتنا اور توجہ فرما اے دے مقابلے دن انگریزوں نے خود نو کما والے پارسلا چڈیا سمجھ لے فتنہ کا فرنا ہے اور دوسرا اسلام فرما توجہ رکھنا عورت مرد آپس میل ملاپ نہ رکھ عورت تے مرد رہے طرح ہی ہوں انہیں آن کے یہ مقابلے کی لیا اس آخیا لے اور یہ ہے ظلم عورت تے مرد وکری بکریاں بگیال کٹھے ہی رہنے چاہیے بکریا تو بگیال مر تھی پتا ہے جدو بکری بگیال کٹھے ہونے سے کی ہوتا سمجھ لگی نے پھر پتہ کی ہے جدو بندے تو بڑیاں ہوا روزانہ پھر انہیں چمکنا لیکس لیا داڑی چھونا تھا کہ میں نے بڑھی ویکے نا وہ مینو پسند کر پھر انہیں بوتے واہنے پھر تھری پیس بڑھی اپنے نخرے کرنے نے بندے اپنے ناز نا تاکہ انہیں آخنا مینو کش میرے کشش ہوے لوگ آخنا میرے ایمان نال دس کڑی منڈے اج اسے کام چلی ڑیا کوشش ملاڈیا کی کوشش بدکار گرل فرنڈ بن گیا کوئی بوائے فرنڈ بن گیا چاق نے چشتیاں کا ضلع چشتیاں کا دو قوم نے میں نام نہیں لینا ایلا نہ بن گیا انہوں دو قوم بڑیاں پیسے نواب نے اس علاقے سکول پڑھتے سن جناب گل بات کی تی نو قوڑی قوڑی نو لے گیا جدو لے گیا تو ہوں پچھلے لگا پتا انہوں دون برادران دی پی گئی لڑائی جب لڑائی پیے قتل ہو گئے ہیں بچتی نسل جیل چ پیے سارے رقبے و گئے نواب نکلی اسلامی کل اور تو اپنے گھر کے ٹک جاو میرے سونے محبوب سرکار نے فرمایا عورت نے ربڑ دیئے سب تو زیادہ گھر دے وچ بیٹھی ہو سونے محبوب دی ادیش باغ سنائی جمال جماعت پڑے ستایا نماز دا سواب ملتا ہے औरत घर के अंदर पड़े उत पावेगी गल समझ लगी मेरे सोने महबूब सरकार ने फलाया औरत घर के तहखाने नमाज पढ़े उ कमरे उतले कमरे पढ़न तो अफजा ले कमरे वे पढ़ेगी वेड़े नो अफजा ले वेड़े वे पढ़ेगी वे محلے دی مسجد وال فضا تے فرمایا محلے دی مسجد پڑے گی تے میرے پیچھے پڑھنے کی رب رسول منشا کی رب رسول منشا ہی گئی عورت غیر مردوں تو لک جی اپنی اندر مولا حسین جیسا پتر جما یادی گود محمد بنکاش نہ بندیاں جڑیاں بزاری بندے کلو والی ہوں گران خان رہی رائی لے گل <سؤال> سمجھائی آئی کی نہیں کیونکہ گل تے ساری ماں اے نا اور گل سو مسلمان ایک مثال دگا اے دس بی ہوا فل چی آ بی ہوئے چنگا تے زمین او شور زمین ہو سب تو ود کیمتی برباد ہوا گا کہ نہیں سو کم ہر خلا اللہ فرمانہ تڑیاں کھیت نے مار باپ بھی خیر مان کر ہوگئے زمین ماں جیڑی ہے نا یہ بھی شرم و حیات دین کا پیک کرے نسل پتر فیر جم کدی روش پاک کدی داتا گنج بخش رہے بان ج اللہ دیا توجہ فرما روپیہ کرنا اللہ وا مولا نے میل جول تو وکرا رکھا ہوں کہ میل جول کرو کٹا رکھو تیسرا کتنا کافران سا اسلام فرما ہے مرد کے حق چوکھے نے اورتان کافراند نے نہیں نعا مٹھا مٹھا نعرہ مار دے نے کی نہیں عورتوں کے مردوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے یہ <سؤال> تو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ اچھا ہوں کی برابر جی برابر کی سنو سنو مردوں دے حق برابر کی جی آخر جی مرد جہے نے وہ باہر پھردے رہتے ہیں تو عورتیں نہ پھر مرد کچھا پا لے تو بڑیاں نہ پاؤ ہاں برابر نے. ایمان نال بندے دون کے گوڑیاں تک حصہ چھپانا فرض باقی دا حصہ جدو آکو گے بڑھی دا حق بندے دے برابر ہے تو پھر تے تو کرے گی نا ہر اسلام آخر پیا جا کام کر کے لکھا نہیں اور نہیں عورتوں برابر دا اسلام میں ایک لطیفہ اور آنا یہ جڑے برابری دے دعوے کر نا برابر, برابر برابر برابر عورتوں کو برابر حق دیے جانے چاہیے ویکن اخبار تک روزانہ آیا ہوتا ہے बुढ़िया जलूस कड़िया हों बुढ़िया ने हाजी झाटे कड़े होना मुतालबे कर हमारे हक मारे जा रहे हैं हमें हक दिए जाए हमारे साथ रियाती हो रही है बैनर भी चुके होंगे हम थोड़े भोले हो बेचारे तझा वाकी कोई औरतों से बड़ा व्डा जुलम क्या होंगे जिदी वजह लाल बइए ये इन्हों हक बनता میں آنا برابر مردوں بچے جمدیا جی برابر کرنے نے تو پھر بندے بھی تو جمن کہ نر بیبیا ہاتھ رکھے گیا مراد اس کامت برابر برابر برابر برابر برابر برابر, برابر, برابر <kaan> معلوم ہویا ہے صرف سبز باغ شیطان دے پتر دکھا کے ساڈیاں سڈیا دیا بدلا کر دین بالکل اور سن لے جس عورت نے سمجھیا کہ خدا رسول نے سڈا حق مارا وہ کافر کے مسلمان ہے پھر چارہ کر میرے کو کتاب پہ سکول ایم اے اسلام یاد سولہویں پرچے حل ہوئے اس لکھا مسلمانوں دیا عورتوں بدلا تے برباد کرنے فتنے کھولے جا رہے ہیں آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے بلکہ آگے نکلنے کی جد و جہد کرے تھی لاہور دیا بسان جاؤ گے نا دیاں سیٹان دیا اگے بندیا دیا آگے نکلنا چاہتی ہے نا پر بندے بھی ہوبال قلم در لاہوری فرما شاہ پر دے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بد ہو گئے میں آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ کر سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے بندے بڑھیا نے تو بڑھیا بندے کو پردے کے کوئی کرائے بے کپڑا اکبر پہ فرمان نا بے پردہ میں آخیا بے کپڑا کل جو آئی نظر چاند دیدیاں بی بی اکبر زمین غیرت ملی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا کپڑا کدھر گیا کہنے لگی کیا کہ کل پہ مردوں کی پڑ گیا برابری کا حق لے کے تے اج پیران دی دھی پوچھو نا مولویا کی کدے کلی ہے جی وہ جی لندن میں پڑھ رہی ہے وہ لندن پتر کتنے جائے جی؟ وہ بھی امریکہ میں پڑھ رہا ہے میں خیال تاڈا ہوئے شالا وہ دھی تو ایس بگار نہیں بچتی تو لندن ہی تو چاہیے ایمان نال درسو مسلمان وہ جس ملک کتی کتے واگو سر آم سڑکوں سے بلکہ برطانیہ ویچ جلوس نکل ننگیا کا ہاں نگیا جلوس ay, ay. O, برطانیہ پہ چلتی ہوں جس ملک کا یہ حال ہے جس کسی پیر کسی مسلمان کی تھی پتر اتنے جان گے پڑھنے واپس کی بن کے آن گے اگریز حیدر وے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے بلکہ آگے نکلنے کی جد جہد کریں ریڈیو ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع بلاگ کے ذریعہ عورت کو مشتل کیا جا رہا ہے کہ مردوں نے ان کے حقوق سلب کر لیے یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے اور قسم خدا بھی کر کے آنا جس عورت نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ رسول سڈے حق نے اس بلا مارے سانوں ایویں چادر چار دیواری کا آخیا ہے سانوں تو آزادی دینی زلم کیا جاتی کی چادر چار دیواری دے دیتی آزادی دینی میں وہ لاکھ کلما پڑھے وہ عورت مسلمان ہے نہیں لکھ ملاد کرا لے وہ پیوہ کدی ملاد قبول ہو سکتا جب ایمان ہی نہارے ایمان تو چٹ کیا بےیا اسلام آخر تلاک کا حق مرد کے ہاتھ چرد حوصلے والا ہوں اور ہاتھ چلاک کا حق ہوں روزانہ نواں خسم بدلی کڑی ہوں اتنے مرد نوسلہ رب نے دتا ہے لکھن گل سن بھی برداشت کر لیا میں اپنے بچوں کا خیال رکھا دسو اللہ فرما تم نکا نکاح والی گنڈ بندے د رکھیے کھولے گا او کھولے گا ہوں انگریزوں نے جناب کی رکھا انہیں آخیا نہیں اور تو تلاق دینے کا حق ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے ہوں مرد نو تلاک لین کا حق سی تو پھر مرد نو مسئلے بھی دسے گا کہ تت کہ میں تھوک واگوں تھوک کر کے سٹنا پیا تھوک نہیں ہوں کسی کی خیال کرنا جی تینوں بہتا گسا چل جاوے سنو جن نھا نہیں پیا ہوں دا. میرے نتی پاک دی شریت کی آخری جی اختلاف بن پہلو نصیحت کرے پہلو سمجھا نیچلی رب تو ڈر اپنے حق نہ بھول مرد پہلے نصیحت کرے ان ڈرا اللہ دا خوف دو جے نہیں خوف آیا حالے وہ اپنی نافرمانی تے نا زور رکھی کھڑیے پھر دوسرا حق اسلام نے دتا بندے اس طرح کر اس نال بولنا چڈ دے گھر چے نہیں بولنا آخر ایک دن اوڈا پھر دل موم ہو جاوے گا جہالے ہالے بھی دل موم نہیں آتا تیسرا حق دتا بسترا اپنا مکھرا کر دے جی اتے بھی نہیں منتی آخر پھر جا کے آخر فدرے بو ہوں ہوں ان مار مگر مار ان کہ زخم پہ جائے نہ چہرے تے مار میرے آکا کا فرمان ہے عورتوں منہ نہ مارو بلکہ کسی نی منہ مارو ایک شخص ایک بندہ اپنے پتر نو پوہتے تھپڑ سی پیا میرے آکا نامدار نے فرمایا یہ منہ سے تھپڑ نہ مار ایدی شکل حضرت آدم ورگی یہ چہرہ آدم ورگائے اس واسطے چہرے آدم کے اس دی عزت کر قربان توجہ فرما رکا کرنا رکھا قانون ایسی مار نہ ماری جان زخم پی جائے ہڈی ٹوٹ جائے منتھو تکلیف ہے وہ جی پہنچے ہاتھ دوروں لے کیا آولہ کر دے تاکہ اصل ذرا دمکا ہاں جناب اس جس تکلیف ہوئے میرے کملی والے سرکار دے فرمان دا خلاصہ پیا دسنا توجہ فرما جے اتنے بھی نہیں منی نہیں اختلاف تیرا ختم ہو سکیا پھر آخری جا کے طلاق دی اجازت ہوئی ہے जदों तलाक देने वारी आए हूं यह नहीं मुंह थुक थुक वागो मूंग सुट दे उयत पी आख दिए महीने द्यंदर, महीने द्यंदर एक तलाक दे फिर महीना गुजर जाए हो सकता जब महीना गुजरेगा कहा जाए मापे कोई सुना कराने वाले आ जा कोई तेरी समझ चाह जा कोई वो समझ चा जार आपस के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए क्योंकि रब सोना यह जुगा बर दर... ہونا مسلمان دا نہیں جانا رب نسند مسلمان دا جگا ہمیشہ آباد رہے اور پہلے سمجھ آئی کوئی نہ میں تینوں وہ مسلے دس کے جا رہے رہا خدا جی کسم جد تیرا جگا آباد روے گا اے تن دس رہے گا یہ مسلے تین دسنے کسی نے ایمان دسو کدی سنے جے پہلو سچ آخر جھوٹ نہ بولے اللہ دی کی مہربانی نو اللہ توفیق دتی ہے مسئلے کردہ یہ ہی یہو جا جیسا نہیں کبھی کریں کیوں اس واسطے کہ میں جدو بھی ممبر ترف یہ سوچ کے بہنا کہ اس قوم نو کوئی ہدایت دراہ لگ اے یہ میرے تے تاراض ہو جان مگر میرا رب رسول میرے تاضی ہو جائے نہیں سمجھ لگی اور طلاق ایک مہینے اندر ایک دہی دے, جی دے تیجے مہینے اندر جا کے تیجی تلاق د تین تلاک جدو اج دے گا پھر نہ حلالیاں دی لوڑ پہن پہنی نہ نسل دی پہنی کیونکہ فیصلہ اور اخیر تک پہنچ چکا گا خدا دیا بند جب پہلے مہینے چک دیں گا پھر سلح دی صورت نکل سکتی پھر اگر دوجے مہینے دیں گا پھر کوئی سلاد دی صورت نکل سکتی ہے تیجے مہینے سے جا کے پھر پکی طلاق کر دے اجام بے وقوف لوگ سو سر اسلام دا پتا جو کوئی نہیں اصا منہ چاہیے تھرک سٹی دی تین مار آیا طلاق طلاق طلاق تلاک پھر بعد جلاب نسنے آدھ وہابیاں ہہبیاں بلے وہ نے جا وہ تلاق ہوئی کونی موجود لو پھر تگا جا نیا نئے ہوں مولوی سننی سانو گلار جو سنی کو جاننے سختی کردہ پیا چلو سوکھا مدد ہزور دستاخا والے پاس جانا ہے مینو قسم شریق مولا جی اے سلاح تیرے کیوں پئی او ہی پئی جدو نبی پاک سرکار دے دین سمجھ آئی خیال ہے آ اگریزی جینوں دیکھو علم حاصل کریں چاہے تمہیں چین جانا پڑے چین جانا پڑے یہ چینی باندر بڑے کھڑے ہوں چین والا علم یہاں کی چون کھڑا نہیں پتا بندے پترا نہ پیو کا نہ ماں کا نہ بڑھی دا کسی جائے گا نہ الال کا نہ آرام کا نہ انسانوں چین جانا پڑے میں کیا بئی مانو چین دا مقصد یہ مدینے والے سرکار نے فرمایا ہے کہ میرا علم دین ہے تر مدینے تے چین جی سفر کرنا پڑے میرے علم واسطے تو تھی کر کے جایا جائے حضور دے فرمان دا تے مقصد مقصد پر بئیمانا نے کی کیتا وہ جی اگریزی جی پڑھے انگریزی پڑے یہ حدیث میں آیا لکھ حضور ضرور دے فرمان نو بدل دے قسم خدا دی کر گیا نہ میں دعوی پہ کرنا جا ساری روئے زمین تو مینو جواب لے کے دئی میں نہ کٹا دیاں گا اپنا قرآن حدیث نے جتھے بھی کسی علم دا حکم کیتا ہے یا کسے علم دی تعریف کیتی ہے فضیلت بیان کیتی ہے اور صرف اور صرف علم نبی پاک دے دین والا ہے میرے مدینے پاک میرے مدینے والے پاک محبوب دی زبان نے کسی اور علم کی تعریف علم نو کچی پھر دے اے علم جہا میں دسنا پیا اے آئی مرد تے تے فرض عورت تے بھی ہاں اے علم کہ عورت جدوں مرد نکاح کرے عورت نو ننا چاہیے مرد دے حق میرے سے کی نے جدو مرد عورتوں نکاح کرتے ہیں نو پتا ہونا چاہیے عورتوں دے حق میرے سے کی نے یہ علم حاضر کرنا فر رہے کوئی نیچا اپنے پیو دادیاں ہاں جی وہ پیچھے جناب پیسہ لٹائی فرداں گوائی فردا دیا بندیا دا حق اللہ سونے نے نو دتا ہے یہودیاں کیا نہیں عورتیں تلاق دم پھر جناب والا دے اندر کیوں فتنے فساد نہ پیر توجہ رکھ اسلام مرد حق قرآن فرما سن کے دو یا تین یا چار آخری حد ایتھے بھی شرط رکھ دیتی ہے الا تا دلو جے عدل نہیں کرو گے نا پھر ایک ہی جائز تینب ادرویر رجے کا کسا سنا کے تر تے پیسے تیر لے کے تر گئے تینو کی دیکھ میں تین ای مسلے دس کے جاگا قسم خدا دی کہ ایک مسئلے دا مل نہیں ادا کر سک یہ ہاں مسئلے نے اللہ کہ جنا دی محفل لگی نے فرمایا جنت دے باغ گزرو پل لے جاؤ محفل ہے جہد حرام حلال دسیا جا رہی ہے حقوق خدا تے خدا دی مخلوق نے مانتے نا اسلام آخر چار بیوی دا حق بندے نو لیکن اللہ فلاح دا اگر عدل نہ کرو تو پھر ایک ہی تلاقیاں تر نال نکاح حرام ہو جان گے ایک تیرے واسطے نکا آجائز ہوگے گا قدو جدو نہیں کر سنا میرے سونے محبوب سکار شریعت متارا عورت زیادہ ہو ہاں خرچہ بھی برابر دے وے مکان بھی برابر دے, دے وہ مکان گھر در رات رہ واستے دن جان واستے دہاڑیاں بھی برابر دیا رکھے یہ سد تک کے دے کار روٹی کھا ہستے ایس بیوی گھروں روٹی کھانا جائز نہیں ایمان دس دا سچا تے سولہ مذہب کتوں لے آئے ونتی نے جنہیں سانگریزوں نے پیچھے لا دے ہی ترقی ترقی جنو ترک گئی انہیں میرے محبوب سرکار سن حضور سرکار سفر جاندے سن آپ سرکار دیاں کل گیارہ بیویا سن نو بیویاں سرکار کول بایا وقت رہ سن ہر بیوی دا ہر حق میرے محبوب پورا حکمت سنکمت عورتوں دے کیونکہ حضور سرکار خالی مردوں دے تو رسول نہیں نورتوں دے بھی رسول حضور نے انیا بیویاں گھر دن رکھیا باہر سینکڑے صحابہ سن مسلے سمجھ والے جہے اگوں سان مردان مردوں مسئلے مسلے دس دے رہے مسل واستے ایک بی بی تے اکلو انج کمزور ہوں مرد نالوں پھر تھوڑیاں تے ہزور دی امت چیڑی کروڑا عورتیں پیدا ہو سن مسل کھ سکھنے سنتے دسنے سن ہزار دی رکھیا کر کے تاکہ ہر مسلا کسی نہ کسی کو یاد رہے اور میری آن لیا مسلے دیر شریت سکھا دیتے جن سمجھ لگی میں چار دق دار کا حق وہ بھی ادل شرتے حضور جدوں سفر کردے سن نا. کسی بی بی نال کھڑنا ہونا آپ سرکار نے کھڑے سر کل آپ سید لمبے آنے مختار کل نے جس بی, بی مرضی اپنے نال لے اعتراض کردی کافر ہو جاتی گل نہیں سمجھ لگو لیکن صدقے جا سونے انصاف تو ان بییا چڑے پونے کنے جان گے کڑا اندازی کڑے پاؤنے سرکار نے جس بی پارک کا نام نکل آنا ہزور سرکار نے ان لے دا کہ دجیا ناراض نہ ہو چار دہ اگریز آخ اجول والیا بڑیاں نے جلوس کڈ کے نے ج بند چار بیویا دا حق ہے مرسانو چار خسمان دا حق ہاں ہو پتا یہ سکو جلوس نکل دے نکلتے جب لکھیا عورتیں کہتی ہیں مرد چار رکھے سانوں چار رکھ کی اجازت کوئی نہیں یہ تو زل ہو رہا ہوں ایمان دس پہلی گل تو جی آخے گی سانو چار کا حق دے وہ کافر ہو گئے کی ہو گئی قرآن کی منکر جو قرآن کا منکر کون ہے دوسرا انہیں بد وقت سوچا بھی رب ایویں چاہو کما کے چار گا سمجھ لگی نے وہ خسم ہو چار تو جڑا پتر جمنا وہ کھن لگنا واسطے میرے مدینے کے تاجدار ہر حکم تو سد کے جا تیرا دین کی ہے تیرے دین تو جان ہی وار کے سٹ د اپ جانا وار اوڑک لو ٹر جی کاری کری گری ج سرکاری تاندر حاکم نے لیکن ناجائز حکم نہیں کر سکتے کیونکہ لاتا تل مخلوق فیما سیت ال خالک مرد ہاکم ار رہے گا جنا چاکم بنا والے رب دے حکم داوے دار ہو مرد نو حاکم کی بنایا ہے بولو نا جے اے رب دا حکم چڈی کھڑا ہے تو مڑا کتنے منیجنا ہوں سمے لگی کہ نہیں ہوں وہ جو آخے بڑھی بی میرے پچھے موٹر سائیکل میں منڈی کی سیر کرانی بڑھی وہ اگوں وہ حق بننا کہ کوئی شرم کر کوئی ہزار کوئی خیرت کھا دی گولی کھا میں کٹی کہ کسائی وگو ٹوکرے پا کے پچھو پچھوں منڈی کی سیر کرا بھائی سورے گوشت ہے گوشت ہونا پٹے تیکو کار جیمان پچھوں نگی لی کتی کن وے پھر بان ہوں اے حکم عورت نے مرد دا مننا پاوے کٹے پاوے مارے مارے گی جو مرضی فراؤن جڑے ظلم کردا سی حضرت آسیہ دے ظلم برداشت کی تے اپنا دین چ رب نے ستی زمین دسی جنت جاگ جاگی وخا چلا عورت صبر کرے گی مرد جانم جائے گا عورت جنت جاوے گی تو پھر نبی پاک تو پوچھ کے ویخ یہ جنت جاوے گی تو جنت مڑ کنو ملے گی مرد ت جانم کیا پیا پھر ہلور فرماؤں اللہ کسے شہید نکاح کرسل حدیث ہو جا بے غیرت جاوے گا جانم والے عورت کدھر جاوے گی اوتے انہوں اللہ سونا پھر نال بٹھا دے شہید مرد آخ میں روٹی بھی لرقی کرنی عورت استہار میں دیکھ آ کے کالا مل چنگا سر درج متے لگے اسی طرح عورت کے ناجائز مطالبے مرد نہیں من سکتا جنے <جوج> گا تو سیدا جانم جائے گا ہوں سمجھ لگی اور جائے گی تو مرد بھی جائز جائے جائے جائے جائے جائے مطالبے جو شریعت اسلام دے عورت جدوں گھروں باہر نکلنا ہوگی سنو کنہ کاموں واسطے نکل سکتی ماں پیوارت ماں پیوار اور وہ پر باپرد طریقے जदों घरों बहर निकले शरीयत का हुक्मे कपड़े, कपड़े ना बदले कपड़े बदले। ना बदले। कपड़े बदल दिए ना जाना हराम क्यों कपड़े तेन विखाई इन्हें तो विखा सी अपने सिर दे साई विखाने बदल दी फिर भी सादे कपड़िया सादे कपड़े جے بدل کے آئیے تو برخا سر تو لے کے پیروں تک ہوا پی زارت کرا ماں پیو بیمار ہو جان سے پوچھ جا سکتی یا وہ رشتہ دار جی محرم نے جنہوں نے لکھا نہیں ہو سکتا چاچے مامے ان سکتی انہوں کی زارت پچھن پوچھنے یہ ہو گئے چار مقام گل سمجھی تھا عورت دی मसला दरपेश हराम हलाल का कोई उन्हूत महीने द अंदर नपाकी तिन आने वे मसले पुछने जेनू पुछ के दे वाला घर अंदर कोई नहीं मर्द एडा निखटू है उन्हों कोई मसला पुछ की तमीज ही कोई नहीं चाचा बा कोई किसी पास्य नहीं मसला पुछ सकते تے پھر جا جے پوچھ کے دسن والا ہے تے وہ کسے مسئلے مسلے پوچھنے باہر نہیں جا سکتی ہوں وہ جناب اتے پوچھ کے لیا جی نہیں کوئی پوچھ کے دلا تے او پھر وہ پرانے کپڑے باہر نکلے ماہرم کوئی نال پھر جاوے عالم دین دل نتو خیر نہ جائے سمجھ آئی کہ نہیں آہ, نتھو خیرے نتو خرے اجکل بخت بٹھے نتھو خیرے وہ <تصفح> جڑے جلاب ایک امام سی نا سا آخر بھائی وہ چالیس سال امامت کرا چالیس چالیس سال تو بعد چھٹی کر کے گیا نا پنڈ تے اگلے آخر دور دور در ہے بھائی مان تو تین شرم نہیں آئی بھی ساری ہوکے ہوکیا اگ دردا رہا چودھریوں دی چنگی تو امام اس ل میں انہوں کو گاٹ کی آگیر مال پڑا یہ مسلے پوچھ جائے آپ پٹا بیٹھا مسل خاص عالم ہوندے نے جہ کو ستوے دی سند ہوندی ہے گل سمجھ آئی کوئی کول مسئلہ مسلا پوچھنا جم تکری تکری جناب جی تے کسے جگہ سے جناب بچو گل سنائی جی جھوٹے واقع سچے جناب کسے میں سر لائی جان گے جناب زمین آسمان کلا کے کلابے رلائی جان گے یہو جی محفلوں میں عورتوں جانا جائز نہیں دربار سے جانا صرف اپنے مرشد کے دربار سے جا سکتی اپنے محرم دس اپنے مرشد دربار جاوے مرد نال سے نا مردے ہاں جی ابھی میل جول مردوں کا جناب جیسے پیڑ ہوں عورتیں جناب بندے جناب ایک دجے پہ اللہ میری تو بہشر ہوا ہوں یہ حالات عورت جانا جائز نہیں جی گل سمجھ آئی کہیں جی یہ میں اس واسطے پہ دسنا ہاں کہ سڈے جس بےلی اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی شادی خانہ آبادی وہ ہو پتہ لگ جائے تو پتہ لگ جائے سارا کہ اسان اپنے گھر اندر کیویں گزارا کرنا اے موٹے موٹے مسائل چاند دسے نے میں مسائل تو ساح سارے نے دس آئے دعا کرو اللہ وحدہ واہ شریک مولا صدقہ مدینے دے تاجدار کا سانوں عمل کی توحفی کتاب فرماے دو شیر سلطان بابو سرکار اچھا جی. عورتوں کے لیے ناخن کے اوپر نیل پالش لگانا جائز ہے کہ نیل پالش لگانا جیڑی نا جائز اس واسطے نہیں کہ اس عورت دا غسل نہیں گا اور وزو نہیں گا کیونکہ تھلے پانی نہیں جا سکتا جب پانی نہ گیا تے وال برابر بھی جسم دا حصہ خشک رہ جاوے پانی نہ پڑ سکے تو غسل نہیں ہوں عورت پلیت رہی اس واسطے اس تو دور رہے سمجھ آئی کیوں نہیں اے تو پہلے بسم اللہ اور اسلا تو اسلام اللہ کے رسول اللہ پڑھنا جائز یا جا نہیں پڑھنا جائز ہے بسم اللہ شریف ہر عزت والی شاید تو پہلے پڑھی گئی ہر عزت والے کام کیوں میں ازان اللہ کا عزت والا کام شان والا کام اس تو پہلے ازان کہ کامت کے وقت اللہ اکبر کھڑے ہونا چاہیے یا حیال سے حیال الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے تقبیر مستحبے لیکن مستحبا کا خیال بعد چ رکھا کرو پہلو اپنے فردوں کا خیال رکھا کرو اے نہ بھی فرد پیتی پھرنے سارے باقی ہوں مستحبا دے دور دکھے ہیں کیا اہل سنت کو دیوبندی ٹولا وہ آبری مساجد میں ٹھہرنے دیا جا کر نہیں تو کیوں ہمارے گاؤں کی ایک مسجد میں ان کی دعو کرتے ہیں کوئی اصل عقید کا اختلاف ہے اقائدی اختلاف جدو ہوا اس اختلافات دے ہندیاں کدے بھی آپس محبت اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا دعا کروالا مل کی تو آخر دعوان